الحسنة لله وكفاه الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أول الصدخ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنا لباس لكم وأنت لباس لهن لباس لهن سد لو پولا نلانے می نلا ہلائی کت ہوئے سلو نال ندی جو نام سلو آلائی سلو لسل شوق شوق و السلام علیکم یا سیدی سلام و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیک و سلام تو یا سیدی سلام سلام یا رحمت اللہ لبین والا عاد صحاب یا یا رسول اللہ اے زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا اے زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید کے حضور خفا ہے منا کلا اے زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا گلا شاید کے حضور خفا ہے منا گلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ پاتین سوار میں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باتیں سنوار لیں ابو بکر سے وہ آئیں نئے عشق کو وفار کلا دنیا بہت ہی مسلمان پہ تگ ہو گئی دنیا بہت ہی مسلمان پہ تگ ہو گئی فاروق آزم کے دور کے کچھ نقشے اٹھا کے لا دنیا بہت ہی مسلمان پہ تنگ ہو گئی دنیا بہت ہی مسلمان پہ تنگ ہو گئی فاروق آزم کے دور کے کچھ نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہے جن سے ہمیں گناہ نے محروم کر دیا ہے جن سے ہمیں گناہ نے اس ماں سے وہ زادی شرموں حیا گلا محروم کر دیا ہے جن سے ہمیں گناہ ماں سے وہ جاویے شرموں حیا کلا یورپ کی گلوں میں مارا مارا نا پھر اے علم یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے کدائے علم علم یا درباد آئے علم سے خیرات لمبیا دوست نادر جلد والوں با و و محبوب خدا خدال آپ کے ظلم کل نکاح شادی عظیم اسلام کا طریقہ بڑی پیاری اللہ تعالیٰ جس طرح بڑا سونا کام کیا اللہ تعالی مزید بھی نبی علی سلامت سنت شریف پوری طرح میری مرضی مرضی ہے خیر مسجد نہیں کی جو کر رہا ہے جمع ہے جو میری جمعے سامنے بیا ہی کر لا اسلامی معلومات بھی رکھا گیا اس کا مقصد کیا ہے جناب گا اور قرآن مجید روشنی قرآن مجید خانے حمید نو آیتھا دیا ایک ایسی بات کرا گا، شریف ہی بدماشا والی نہیں آدی ہاں ایک گل یاد رکھنا شادی شادیاں ہی نہیں جیرا دریے کے مطابق ہو شادیاں ہونے جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اور آپت کے مطابق دوستو بات نمجنا م آغاز دے اندر قران وچ ہی تو کرنی ہے قران مجید فرخان حمیدی ایت تلاوت کر دیںے گل سمجھاواں گا کہ محفل شریف شادی شریف دے حوالے دے نال ہے تو اپا آغاز دے اندر گل کران گے کائنات دے دولے دی جس اللہ رب العالمین نے ایک پاسے کائنات پوری اے دلن بنائی اے رب العالمین نے اپنے حبیب نو دولہ بنا سکتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ دی عظمت و شان دی گل قران مجید دی مناسبت دے نال کراں گا اور اس تو بعد پھر قران مجید فرخان حمید دے وچوں تانوں دساں گا کہ اسلام دی اندر شادی دا مقصد کیا ہوں ہے اور تانوں تاکہ کہ پتہ لگ سکے اسا مسلماناں اسا جو کم بھی کریے ساڈے سامنے ساڈے پیشے نظر اوہی مقصد ہونا چاہیدا ہے جڑا مقصد سانو اسلام نے دیو چھوڑیا ہے اللہ تعالیٰ نے تصوج نکاح دا سلسلہ دا مرد عورت کا سلسلہ بنایا ہے محض مقصود اپنی شہوت اور خواہش کرنا ہوئے پھر یاد رکھو انسان قربت اور اس تعلق محض خواہش پوری کرنا عزت پورا کرنا اے مقصود بن جائے پھر انسان دا یاد رکھ لو جانورا دا فرق نہیں ہوندہ ایویز یاد رکھنا چاہید ہے جانور جانور نے انسان انسان نے جانور اخلاح اشرف المخلوقات نہیں انسان اشرف المخلوقات ہے کہوں اللہ تعالیٰ نے انسان اپنے جار والی صورت چہرہ نجیب فرما چھوڑیا ہے سب نلپیلی گال میں جری کر لگیا ہے قرآن مجیدی مناسبت اور عظمت مصطفیٰ گال بڑی اہم ہے جناب رہنو سمجھ آئے گی توجہ نلپیار جناب اللہ تعالیٰ فرماندہ اللہ اللہ فرمان اگر یہ قرآن مجید اگر پہاڑا تے نازل ہوندا پہاڑا پہاڑوں پہاڑوں نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سی اس کلام الہی دا پہاڑ اور کلام وزن اتنا ہے اتنی ہےبت ہے کہ پہاڑا جیسی اللہ تعالیٰ دی پر حیبت مخلوق اگر یہی قرآنِ مجید پہاڑا تے نازل ہوندہ یہ دی حیبت علی رابطی مخلوق ہے کہ ویک ایک وارا دل دہل جاندے پہاڑا رو بیکھو اندر ہل جاندہ ہے پر اللہ تعالیٰ فرماندہ اصلا قرآن انہوں پہاڑا تے نازل کردے پہاڑا میں انہیں دہل جانا سی تے ٹکڑے،, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سی انہیں کل جناب رنو سمجھ آگئی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پانچ سال کے چھ سال دے ست سال امن سال وا جان نے پورا کا پورا قرآن مجید سینے دندر محفوظ کیا <سخ> محفوظ کیتا ہے میں <سخ> گل سمجھانی ہے <سخ> تبجو ن بات نمجھنا چیدے کا نقطہ بھی کڈاں گا ذرا پیار نہ بولو سبح میں گل کر رہا ہی قرآن مجید جن بار الا فرمان دا. اگر پہاڑا تو پہاڑا ہو نہیں ہوں سینا سے نہیں ہے سینے چھوٹے چھوٹے بچے نے اپنے سینے سونے دیکھو میں مثال دے کے مسلا سمجھا گا جناب امید کبھی ہے گل سمجھ آ جائے سی. سجے ہر پاسوں سورج, سورج، ہی نظر آنے ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جدھر دیکھے گا ایک بار سورج وال پوری طرح اک بھر کے ویکنا تو ممکن ہے ہی نہیں جدھر جی سورج, سورج رو نظر ایسا ہی ہے یا نہیں ہے جگر نہیں تو منگوے دعا کرنے بہلا توڑا تو بخا دیا گا بھی ایسا ہے یا نہیں اگر ایار بول پو سان اللہ میںڑی مضبوط دل ہوئے مزاج بولو گے سورج ہے سورج اس کی روشنی کے اندر تپش بھی ہے اور ہے اتنا ہے کہ ہیندے والنا اکھ بھر کے پہاڑا پہاڑے پہاڑا لو سورج تے. تے سونے دے پلے کھ بچتا نہیں پشاؤ اگر پہاڑ تازل ہوتا تیرا ریزا اکھ پو سورج تے. تے سورج دے پلے پہاڑا تے ہوں خاص مقصد بچے دے سینے نے کچھ لیا ہے. سونے میں ارج کی روشنی ہو جائے رو راست سرک کھئے اک برداشت نہیں کردو روشنی چند پی پی وہ سورج ہے چلال والا چن ہے چمال والا جدو چن تیتی ہے چند اس روشنی نو آد ضبط کرتا ہے محفوظ کردا ہے پھر اس روشنی نو جیڑی ویکھی نہیں سی روشنی نو ویخ بھی دا ہے چلال دی دی دی والا محمد پاک دا سینہ ہے جمال والا اگر پرائ پہاڑا تے نازل ہوئے. تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے نے پر جدو کلام قلب اللہ نزله ہوا قلبک اللہ تعالی فرماتا ہے جدو سونیا تیرے سینے تے نازل ہوتا ہے محمد دا سینہ ہے جمال والا وہ جدو جمال علیہ سینے وچوں زبان دے ذریعے نکلدا ہے پھر بال وی سینے تے اٹھا لے دل پھر ابوبکر نو سنن دیا اوکھ نہیں ہوندی سماعت تے لذت دے غرور آ جاتا تھا تھے میں لما اور چلنا ما سونیا ادھر ویکو قرآن ہے جلال والا اگر پہاڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے ہرون صاحب جاگو پہاڑ ویزا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے ادھر پڑھ رہے بچے پڑھ رہے جی تلاوت کر رہے نہ وجہ کیا اے ہے وہ جیڑا کے پرائے راست قرآن کو ہدایت وہ پاگل بے وقوف احمق ہے وہ چلیا اپنا خلاد تو ہدایت لینا سنگتا نہ تعلق توڑ کے قرآن نو سمجھ دے انہیں دماغ پاٹ دے سکتا ہے پر انو سمجھ کا کھڑی آ سکتی ان ہی سمجھائے گا وہ جن دے سینے کا تعلق سینےفا ہوئے گا تو تو دماغ دل دا تعلق نہ جڑیا ہوئے دماغ علم گمراہی پیدا کرتا دل بھی کسیرا وجہ ہدایت نہیں ملتی ہدایت پر کرے جدو لفظ ہو دماغ کے اندر اور سینے مستفا تعلق ہوئے درویش اس کے رسول دا تعلق جڑ جانا ہے پھر قسم خدا دی کر کے آنا اللہ تعالی فرمانا رتمی منایا بھی سنیلا سن بھی کتابی مبیر کل کی راز سب قرآن اچھ رکھے نے میرے علی ورآن پڑھتا ہے رب ہوتے تھے جاتا ہے اگلی گے وعدہ مطابق بھیا ختم کر کے اپنے اپنے کام پڑ جائیے روک بولو سبحان یہ گل جنابرج آ گئی یا میں نہیں لگتا سواد نہیں آیا کیونکہ سور نہیں لائی کیونکہ سور نہ ہوئے تو پھر اندر یاد رکھو سوری نہیں لگی سن گل کا وزن ویکو گل کا وزن نہ گوایا کرو گل کا وزن نہ گوایا کرو ادھر ویکو جی اگر میں کے انداز ماحول مزاج جو علمی میںکا پکاؤں گا یاد رکھو ایک کام ہی ہوتا ہے بڑی علمی بات پورا کھول کے مقام تا گا دجو سب ویسے جی تھوڑی جی گل کی تعویج آئی ہے یہ نہیں آئی اگر موقع ملے دوبارہ پھر سن لے آجے انشاءاللہ دے اللہ گل ایک بار تعالی نے اللہ نے فرمایا بی لاسماس نے دوبارہ جناب نہ ہی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ خون اورتاں بیبیاں واسطے کیا نے لباس نے اور تسا ہونا واسطے کیا ہو لباس اللہ تعالیٰ نے کتنی پردے دیکھو یہ بندہ کپان کو اللہ تعالیٰ فرماند ہے لباس, فرمان لباس لباس اللہ تعالیٰ نے پردے اللہ تعالیٰ فرماندہ لباس لباس نال کیا ہو جاتا ہے اجرا ستر ہے چھپ ہے اویں شادی دا مقصد دی بی دی عزت بھی بچ جائے اور اسلام دا مقصد شادی دا کیا ہے کہ عزت رلن بچ جان وہ پڑے ہال دے ہوں جنہ نے نو برائی دا ذریعہ بنایا ہوئے جنہ نے دماغ دے اندر تصور رکھیا ہوئے شادیاں ہون ہونگیاں شرابا پیتیاں جان گیا شادیاں ہون گیا غیر محرم عورتوں کے ملاقات ہون گیا یاد رکھ لو وہ مسلمان اخواق ہے اسلام کے راہ تہ ہٹ گیا ہے اسلام رستا ہے شادی دا مقصد کیا ہونا چاہی دا ہے عورت بیوی بی دی عزت بھی بچ جائے مرد دی عزت بھی بچ جائے شادی ہوئے برباد میری گل سمجھ رہا ہوں ذرا پیار لاس اللہ کیا ہے اسلام شادی کیا ہے آپ کی امت کیا ہوئے کہ قیامت والا دن ہوئے گا نا میں اپنی امت میری دیا اور اسی میں محمد کر لے گیا. فرمایا میں فخر کرا گا فخر کرا گا اگے اپنے نبی جملے سنیا جے فرمایا لا تبدی میں لفظ لفظی ترجمانی کردا حضور نے فرمایا کرتوت کرتوت نے فرمایا کہ غلط کام کر کے محمد کر کے قیامت والے دہاڑ میرا سر دوسرے سامنے نیواں نہ کرا جائے خدا دی کر کے کر کے والا سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ اخاڑے کی سرزمین دا بے تاج باد فرمان ہے فرمایا مسلمان او اور نبی نے غلام آبی کا طریقہ اعلی اتنا عظیم ہے کہ ایک پاس ایک ہزار کافر ہو ایک ہزار یہودی ہوئے ایک ہزار عیسائی ہوئے ایک ہزار انگریز ہوئے ایک پاس ایک کلہ بیٹھا ہوئے لگ جانا چاہیے نبی گلاب کتنا گل میری سمجھ رہا پیارو سل دور پتا لگے دور پتا لگے کہ ہزور کا گلام بیٹھا پہلی گل فرمایا شادی دا مقصد لائے اولاد خدا آنا وا اللہ تعالی نے جی مرد خواہش رکھیے وہ پدکار ڈگر بننے نہیں رکھی اس واسطے رکھیے یہ خواہش ہوئے گی کہ امت مستفا دا سلسلہ چلتا رہ جائے گا ایسا پاک مقصد اسلام نے رکھا جہور پاک نے ایمان محفوظ کر لینی ہے ناجو کہ دوسرا مقصد مرد بھی برائی تچ جائے اور بی, بی بی برائی تو بچ جائے خواہش رکھی جی روک نہیں ہے ایسی تو پھر رکھی کیوں رکھی اس واسطے اولاد کا سلسلہ چلتا رہ جائے اور ٹھلیا کیوں کہ شادی تو پہلو خبردار تیری نگاہ غیر عورت وال نہ جاوے عورت وال کے تو غیر مرد و دیکھے تاکہ پتہ لگے یہ انسان دنگر نہیں قسم خدا دی فرشتیاں نالو بھی اعلی ہے وہ جنی بھی خواہش ہوے اپنی مرضی نہیں کرتا مولا دی مرضی دے کے ہر شے قربان کر چھوڑدا ہے سمجھ کہ کوئی نہ اون اسے گل میں ایک مثال نال سمجھا کے جن دے وچ اشارے ہون گے گل مکا دیاں گا ذرا ایک ورا پیار نال بولو سبحان اللہ میں چاہنا ایک پیار شیر پڑھ دئیے مثال دینا سبحان اللہ ساڑا پیر بہم سگنا کریے پل نا جنو لائی کدے ہنس نہ ہویں بوتیاں چوگ جگائیے پو تم کدی تربوز نہ ہویں توڑ پکے لے لائیے سہ منا گڑ پائیے مثال دے کے مسئلہ مسلا سجانا وجنا یہ دروے میں جی مثال بات دے اندر تھوڑا بہت اشارہ دے کے سمجھا بھی دیا گا پر اپنے آپ غور کر دے جاوے جی اپنے آپ کر دے جاوے جی وہ سجنا ہے ای درویش ایک چشمہ ابلتا ہے ایک چشمہ ابلتا ہے ایک چشمہ ابلتا ہے نکلتا ہے زمین بچوں پٹتا ہے زمین بچوں یہ درخنا سجنا دو سورتیں جڑے سمجھدار ہوتے ہیں کیا قیمتی ہے, ہے روک لے مخصوص فرق کیاں ہوں بھی یہ پانی اگر ایلتا رہا او نکلتا رہا یہ زمین برباد کرے گا اے پیڈ برباد کرے گا اے پستیاں برباد کر دے گا نو آباد پکا ہے فصلوں کی بربادی کا سبب بن جائے گا ادر ویخ سلاب جدو ہے پانی آ رہا ہوں نرے بھی پانی جانا ہے خالیا کے ذریعے بھی پانی جانا ہے پر نکل بنائی تو باہر نکلنا ہے کتوں تو باہر نکلتا ہے فصلوں پنڈا چڑتا ہے شہروں چڈتا ہے ہر پسے بربادی سے تباہی مچا چڈتا ہے پر سجنا پہ بربادیاں نہیں, نہیں ہوں پانی پہلا نہیں بھی گیا ہے جا رہا ہے پر جدو پہلا پانی گیا ہے جنابے والا پنڈا کے پنڈا چاندان کے خاندان اجاڑ چڈے نے فصل چڑیا نے, نے لنگ کے جا رہا ہے میرے اشاریا نو سمجھا جے اندر لنگ کے جا رہا ہے ایویں اوترا نہیں ہو کے کدی ادھر ڈول رہا ہودر ڈول رہا نا جڑی کیاری بنائی ہے اس جدو لنگ کے جانے ادار فصلیں بھی پک جانا نے کسانا دل ٹر جانے نے یہ تر ویکنا کسم خدا دی کر کے آنا وا انسان جوان ہو گیا ہے ایک کی ہے کی جی دو سینے دے اندر ایک خواہستہ چشمہ پھوٹ پہندہ ہے وہ قسم خدا دی وہ جدو جی چشمہ پھٹے اپنی مرضی نال دلدہ روے قدی ادھر قدی ادھر قدی ادھر وہ جمیں جی پندہ دے پندہ برباد ہندے اسے طریقے نال جدو جی اے شریعت دیاں پنایاں ہویاں کیا ریاں خبردار کسے بل نہ مکھی اگر جی تے اپنی گھر والی دس ذہن خیال رکھ قسم خدا دی اپنی مرضی ادھر برباد ہو جائے وجدوں پابندیاں نہیں لگتی پھر پنڈا کے پنڈ جانے خاندان دے خاندانو جڑ جاندے نے ماں پیو دی عزت رل جی قسم خدا دی کر کے آنا اسلام دیا برباد خدا دی جنڈے ہو کے جانے اپنے شریعت باغ کی پابندی رہی ہے وہ جیڑی پیاری مولان نے بنایا پابندی رابا شاہرابا فرید ورگا ہوں وہ اسلام دیا خیتر بھی میرے والی ورگا نو ویخ سیزا بھی ٹر جان ایمان بھی تازہ ہو جائے لمبا نہیں کرد اسدا تو قابو <persevered by: toute uneğu'> مناسب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں جندہ... اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماوے صحبت باقی باہر گاوا بباد اللہ شیر سنا سبحان اللہ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਬਾਬੂ گپر جی مچھنا پہ ڈر دون پیر جلانی وہ محبوب میں سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے سونا او رام باہو پنے لگتے تر کے ہوگا سب मुस्तफा जाने رحمت مسقبا جان رحمت پہلا کون سلام پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لوگی نذا کت پہ لوں سلام اے خدا